رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزا نمن آج اپریل انیس سو چوراسی کی چھ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز صورحد سے ہو رہا ہے چھترویں سورج سیونٹی سکس آپ کا میں اور بالخصوص سابقہ دس میں جو آیات آئی تھی ان میں ایک بات مسلسل سے چلی آ رہی تھی اعتراض ان لوگوں کا یہ تھا جنہیں کہا جاتا تھا کہ تمہارے غلط اعمال غلط نظام غلط روش کے زندگی تباہ کل نتائج پیدا کرے گا اس زندگی میں وہ پیدا ہو یا اس کے بعد ہی زندگی میں آئے کیونکہ زندگی مسلسل چلتی ہے موت سے اس کا فاطمہ نہیں ہو جاتا کسی کو کرامد چاہیے کسی کو حصر چاہیے وہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا جسم گل سر جاتا ہے ہڈیاں رات میں مل جاتی خاص میں مل جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر انسان کا پیدا ہونا پھر یہ حیات نو یہ کس طرح ممکن ہے اتراج یہ تھا کہ یہ ممکن کس طرح سے ہے اس کا جواب انہیں کی سطح کے اوپر وہ ایسا دیا کہ یہ تو تم ایک انسان اور اس کے جسم کی دعوت کہہ رہے ہو یہ سارا سلسلہ کائنات یہ جسے عدم کہتے ہیں کہ کچھ نہ تھا نتنگ میں کسی کہتے ہیں یہ تو سب مانتے ہو تمہارے بڑے بڑے سائنسدان بھی وہ مانتے ہیں کہ بہرحال یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ نہ تھا تو جس خدا نے اس کچھ نہ سے اتنا عظیم سلسلہ کائنات پیدا کر دیا تو کیا اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ ایک انسان کے جسم کو جس کی یہ چیزیں بہرحال موجود ہیں ان کی شکل ہی بگڑی ہے ہڈیاں ہڈیاں کی شکل میں نہیں تم خود مانتے ہو کہ وہ خاد کے ساتھ ملی ہوئی ہے بارہ اس کے جسم کا گوشت جو ہے مانتے ہو کہ کیڑے کھاگے کچھ تو موجود ہے بات تو یہ ہے کہ جب کچھ بھی موجود نہیں تھا تو اتنا بڑا سلسلہ کائنات کو وجود میں لے آیا اس کے لیے یہ کیا ناممکن نا ہے <تصفح> کہ وہ اس انسان, کے, انسان کو پھر سے زندہ کر دے یعنی وہ جو ان کا اعتراض تھا نا کہ جب جس میں انسانی کا کچھ نہیں رہتا تو پھر کیسے وہ زندہ ہو جائے گا ان کی سطح پہ جواب یہ دیا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو اس سے اتنے بڑا سلسلہ کائنات وہ وجود میں لے آیا خدا تو اس کے لیے کیا یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان کے جسم کو دوبارہ پیدا کر دیں میں یروں کے یہ پرانے ترین میں یہ کہا ہوا ہے کہ بعد کی زندگی و قیامت اس میں کس شکل میں چھوڑ کے یہ ہوگی یہ تمہارے ذہن کی شعور کی موجودہ خطا سمجھ نہیں سکتی اس زندگی کو اس کے لیے تو ہمیں تو صرف اس بات پہ ایمان ڈالا ہے کہ وہ زندگی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو کچھ انسان نے کیا ہے اگر اس کے نتائج یہاں سامنے نہیں آئے تو وہاں اس کے نتائج اس کو میں پڑیں گے کس شکل میں وہ ہوگا حید کیا ہوگی صورت کیا ہوگی اس وہ کہتا ہے کہ یہ مثال کے طور پر تمثیلن ہم بیان کرتے ہیں جنت بھی جہنم بھی یہ رسم سمجھو کہ جن لفظوں میں بیان کرتے ہیں ہم انہی لفظوں میں وہ وہی کچھ ہے آگ جب کہتے ہیں تو یہ وہی نہیں ہے آگ جو تمہارے یہاں تندور میں جلائی جاتی ہے مثال کے طور پر یہ ہم بیان کرتے ہیں لیکن انہیں جو جواب دیا ہے وہ ان کی سطح پہ ان کی کا جواب ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ جب یہ جسم اس شکل میں نہیں رہے گا تو پھر جسم کیسے بن سکتا ہے یعنی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ ایسا ہو ان سے کہا گیا کہ کیا یہ جو چیز ہے کہ کچھ نہیں تھا اور اتنا بڑا سلسلہ ایک کائنات وجود میں آگیا گیا ویسے تمہارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ ممکنات میں سے تھا اور یہ تم سامنے اپنے دیکھ رہے ہو قرآن کا انداز آتا ہے ہر فطح کے اوپر انسان کو وہ جواب دیتا ہے اس کی سطح کے اوپر اور یہ چیز آج کا بڑے سے بڑا سائنسدان بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیچھے ہم دوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ جو کاز اینڈ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس چیز سے یہ پیدا ہوا اس سے یہ پیدا ہوا آخر میں جا کے ایک مقام آ جاتا ہے جہاں ہم پھر مبہوس رہ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پھر ہو گیا یہی ہے وہ مقام جس کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے اور یہ اس کے بعد جو اگلی سورج شروع ہوئی ہے یعنی نا کہ یہ آخری دو پاروں کی صورتیں جو ہیں وہ ان کا زیادہ زور قانون مدافعت عمل کے اوپر ہے پخروی زندگی کے اوپر ہے اور کسی کو مختلف پیرائے میں اس نے بیان کیا ہے تو یہ جو بات انسان کی آ گئی تھی نا یہ کیسے ہوگا کہ یہ پھر دوبارہ زندہ ہو جائے تو کہا کہ انسان شہم مزورہ کیا انسان پہ وہ وقت نہیں تھا پا چکا اس دور میں سے یہ نہیں گزرا کہ یہ ویسے تو یہ نم یکن شہم مزورہ یہ ہے عام ترجمہ کیا جائے گا جب یہ کوئی قابل ذکر شاید تھا ہی نہیں یہ قابل ذکر کی بات نہیں ہے پھر بھی یہ ہوگا کہ کچھ تھا وہ یہ کہہ رہے हैं نا یہ قابل ذکر نہیں تھا یہ مزکور کے معنی قابل ذکر ہمارے یہاں اردو کا یہ ہے مزدور ہوتا ہے کہ جو خود اپنے وجود ہی موجود ہو یعنی یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ تو خدا نہیں ہے جس نے یہ کچھ پیدا کیا یہ خود موجود نہیں تھا سیلف ایگزٹنٹ جسے کہتے ہیں مزدور کے لیے معنی ہوتے ہیں ابھی دکان اندر تو انسان کے متعلق یہ چیز کہ ایسا وقت تھا کہ یہ کچھ نہیں تھا اب اس میں دو تین الفاظ آتے ہیں خالت آج انسان ہی یہ ایک تو دہر کا لفظ ہے سرجمہ اس کا زمانہ کیا جائے گا ٹائم کیا جائے گا زمان اس کے لیے لفظ آتا ہے ہمارے نام پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو زمان یا ٹائم ہے فلسفے میں یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے فلاسفر بھی ہار تھک کے کہ جاتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ عام سطح پہ بھی اگر آپ سوچیں کسی وقت جسے ہم یہ کہیں گے کہ خدا ابتدا سے ہے وہ ابتدا کا لفظ کیا معنی ہوں یعنی ذہنی انسانی اس وقت سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا یہ کہتے ہیں وہ وقت سے ہٹ کر ذہن میں آ نہیں سکتی کوئی بات یا جسے آپ ابد کہتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں خدا ہوگا ہمیشہ تک ہوگا ذہن میں نہیں آ سکتی بات انسانی ذہن محدود ہے کوئی لام آدود شاید محدود ذہن کے اندر آ ہی نہیں سکتی ہر چیز کے متعلق یہ کہ جو پیدا ہوا یوں پیدا ہوا آخر میں کہتے ہیں کہ سیسوا کس طرح سے پیدا ہوا ہے وہ لاما دودھ ہے نا محدود میں نہیں آ سکتا اس لیے میں ہی عرض کروں گا کہ جو احباب آپ نے سے فلسفے کے کو کچھ دلچسپی رکھتے ہیں وہ یہ ٹائم یا زمان کے فلسفے کے متعلق بالکل الجھن میں نہ پڑے سب توانیاں ضائع ہو جائیں گی پریشانیاں آ جائیں گی کچھ کرنا نہیں پڑے گا اس کے بعد اور آخر میں وہ بات جو ایک بار کہہ گیا کہ ہے से زندگی سے دوری اپنی زندگی سے کچھ تعلق نہیں ہوتا ان چیزوں کا بیٹھے ہیں ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور چرا ملتا نہیں اور اکمر الہبادی اپنے انداز میں بڑا صحیح کہہ گیا ہے سنسری بات میں نے کی ہی نہیں فالتو اکل مجھ میں کی ہی نہیں اس کا انداز اپنا کیا بات ہے فالتو اکل کی بات ہے تو اِدھر بالکل نہ آئیے یہ زندگی کا بہت بڑا خاصا وقت خاصا عرصہ جو ہے اسی عرض میں گزار چکا ہوا ہے بعد میں کہتا ہوں کہ من نہ کردم صحاح اگر دیکھوں بالکل نہ آئیے گا پہلا کچھ نہیں ہے اس کا زندگی کے عملی وسائل سے کچھ تعلق نہیں اسی لیے قرآن بھی ان بازوں میں نہیں پڑھتا پھر بات اب یہ ہے کہ عربی زبان میں دو لوگ عربی زبان میں بھی ہے معلوم نہیں یہ زبان تھی تو کیا میں یہ عرض کر دوں کہ یہ فلسفے نے آخر میں جب یہ پہنچتے ہیں فلسفے والے ہمارے ہاں کے تو وہ دو قسم کا ٹائم بھی تسلیم کرتے ہیں نہیں یہ ہے کہ دو قسم کا ٹائم ہوتا ہے ایک ڈیوریشن لیس ٹائم ہوتا ہے ایک سیریل ٹائم ہوتا ہے اس بات میں نا کچھ کے لیے کیا ہوتا ہے میری دو قسم کی ہیں پتا نہیں یہ عربوں کی زبان انفار قوم دورے جا رہی ہے ان کی زبان میں بھی دو لفظ ہیں دار بھی ہے اور زمان بھی ہے سلسلہ تو ایک درد رہا ہے عام طور پہ تو اصل و شہور کی بات بھی ان کے ہاں نہیں ملتی لیکن زبان کے اندر یہ دو لفظ موجود ہیں اور وہ ان دونوں میں تفریق کرتے تھے دہر کہتے تھے ابتدا سے انتہا تک بدھ عرصہ جو ہو اس کو وہ دہر کہتے تھے اور زمان کہتے تھے, تھے تھوڑے وقت کے لیے جو ٹائم ہو بہرحال قرآن نے یہاں دہر کہا کہ کیا دہرے ٹائم میں وہ لمحہ وہ وقت نہیں آ چکا کہ انسان وجود میں نہیں تھا دہر کیوں کہا قرآن یہ اربو کے ہاں ایک عقیدہ تھا لفظ ہیں ہماری زبان کی کوٹا دامنی ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہی لفظ ہے اس میں کہا ہمارے ہاں صرف کرییشن کا لفظ ہے یہ قرمانے ہوتے ہیں پیدا کرنا کا طریقہ کہتے ہیں ان کے अमर ہاں ایک لفظ امر ہے وہ اس के میں چیزوں کے है بولا جاتا ہے جب وہ مخلوق کے درجے میں نہیں ہو رہی آگے ہوتی اس سے پہلے درجے میں ہوتی ہیں وہ امر کا درجہ ہے قرآن نے جو کہا ہے امرا رازا بے شائن کا یقین یا خون تو तो یہ है کا جو مرحلہ ہے اس کے لیے ان کے یہاں تو لفظ موجود ہے امر کا انگریزی زبان میں نہیں ہے انہوں نے عمر کا درجہ اور جب وہ تخلیق کے مرنے میں آتا ہے وہ شے اس میں دوسرا لفظ ان کے یہاں تخلیق کا ہے اور اگلا لفظ یہ ہے کہ ایک لفظ تودید کا بھی ہے اب ان لوگ کروں گا کہ تخلیق وہ کہا ہے کہ عدم سے وجود میں کی چیز ہم نے اس کو پیدا کیا ہے دار نہیں ہے یہ تم بھی کہتے ہو کہ وہ داہر مارتا ہے تمہیں ان کا سیدھا یہ نہیں تھا کہ دہر پیدا بھی کرتا ہے اس نے کہا کہ یہ ایسا وقت ہے جب انسان اس حید میں کھائی نہیں ہم نے اس کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے لیے پھر وہ جو سلسلہ ہے نا کاز اینڈ افیکٹ کا سباب اس سے یوں ہوتا ہے اب وہ کڑیاں کے نادی تخلیق کا درد پرانے کریم میں بھی عربی زبان میں بھی وہ ہے جب کوئی شے محسوس طور پر سامنے آ جائے مختلف موجود جتنی چیزیں ہیں ان کو کسی طرح سے ملایا جائے خاص توازن کے ساتھ خاص تناسب کے ساتھ مختلف پرپورشن کے ساتھ اتنا یہ لیا اتنا یہ لیا اتنی ہائڈروجن لی اتنی آکسیجن لی اور پانی کا خطرہ بن گیا اسے تخلیق کرتے ہیں زبان کے اعتبار سے کہ یہ عربی زبان عجیب و غریب زبان تھی اسی لیے تو کیا اس کا انتخاب عمل میں آیا قرآن جیسی حضائق بیان کرنے والی کتاب کے لیے تخلیق عمر تو وہ ہے کہ جہاں یہ سلسلہ ہی نہیں ہے کوئی شہ ہی نہیں ہے اور وہ ایک شہ وجود بھی آتی وہاں سوال ہی نہیں کہ مختلف کو ملا کے کچھ منایا جائے آگے یا وہ اس طرح وجود میں آتی ہے تو پھر یہ سلسلہ یہی کارکٹ کا جو سلسلہ ہمارے یہاں ہے یہ شروع ہو جاتا ہے یہ چیز ہے ہم نے اس کو پیدا کیا لیکن نصف دین اب دیکھیے چودہ سو سال پہلے حیرب جیسی قوم اس تخلیقی انسانی کے مراحل بنائے جا رہی ہے نطفہ دین تو بات سمجھ میں آتی ہے یہی جو سلسلہ سوالت کا جسے کہتے ہیں اس کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے پھر آگے انسان اس کے متعلق امشاج بڑی عجیب تھی میں نے اسے درس میں بھی آج من کہا تھا اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو ایک, وہ ایک قطرے سے بھی کم ایک شہر جسے ہم وہ کہتے ہیں تولید کا نسل کا پانی کا اس کے اندر کروڑوں سے بھی زیادہ تر کروڑ جب میں ہوتے ہیں سیل ہوتے ہیں اور ان میں ایک سیل کافی ہوتا ہے ایک بچہ پیدا کرنے کے لیے جب وہ مل جائے دونوں مرد اور عورت کے سیل اس ایک سیل کے اندر یہ پورا انسان بنائے اپنے تمام صلاحیتوں کے جوہروں کے مختلف قسم کی چیزوں کے موجود ہوتا ہے ایک سیل کے اندر ایسی شہر جس میں مختلف قسم کی چیزیں مزمر شکل میں پوٹینشل شکل میں موجود ہوں عربی زبان میں اسے انشا کہ نصبت انشا دن غور سب یہ کیا کس دور میں یہ چیزیں یہ کہہ رہا ہے انتہا درجے میں آج بھی سائنس جہاں تک پہنچی ہے وہ یہی چیز ہے اور حیرت قدر ہے سائنسدانوں کا جو مقصد ہوتا ہے کہ ہم سمجھ میں نہیں ہمارے یہاں کہ یہ وہ ایک جرسوم جس کو لیکڈ آئی سے دیکھا نہیں جا سکتا مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا صرف اس کے اندر یہ تمام صلاحیتیں جوہر خصوصیات مختلف قسم کے یہ سارے پوٹینشل فارم میں مزمر شکل کے اندر اس اتنے سے ذرے کے اندر کس طرح سے لڑ ہوتے ہیں جس طرح سے ہوتی ہے یہ تو ابھی کوئی نہیں کہتا تھا. لیکن قرآن نے یہ بتا دی ہم لفظ سے کہ اس کے اندر مختلف جوہر قسم کی خصوصیات اور جوہر اور مذہرات اس کے اندر مثبت شکل کے اندر ہوتے ہیں پوٹینشیل شکل کے اندر ہوتے ہیں نب ہے کیا بات ہے میں نے کیا کہ ہمارے ہاں کے وہ عام ترجموں سے یہ بات کیا سمجھ میں آئے گی بات بہرحال ترجمہ تو عام یہی ہوتا ہے کہ ہم نے وہ ملے ہوئے نسخے سے پیدا کیا اور وہ آسان سی بات دی مرد اور عورت کا یہ بات نہیں کی لیکن اگلی بات تو سمجھ میں نہیں آتے نب کبھی ترجمہ مانگاتے ہیں کیا رب ہے اس کے اندر کیا تو یہ کہ وہ ایک نقصہ ہے جس کے اندر یہ تمام حجمرات موجود ہے اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا تو ابھی تو وہ رحم مادر کے اندر ایسی شکل ہے جہاں کبھی بچے بھی نہیں بنا ہوا ہم اسے آزماتے ہیں تو ہے بات یہ بھی کے معنی ازمانا کرتا ہے عجیب الفاظ ہیں اور کیا بات ہے قرآن کے انتخاب کی بنا ان کو ہے کسی شہر کو گردشیں اس طرح سے دینا کہ جو چیزیں اس میں مضمر ہیں پنہا ہیں ان کی نمور ہو جائے گی اب تو ہمارے یہاں یہ الفاظ جو ہے کہر ہو گئے پرانے زمانے کی باتیں اور میں کرتا کہ ایک دودھ ہوتا تھا پھر دہی ہوتا تھا پھر وہ بلونی ہوتی تھی دودھ کو بلویا جاتا تھا یہ کیا جاتا وہ سمجھے گا نا وہ جو بلونی سے بلویا جاتا ہے اور جو اس وقت اس کیفیت ہوتی ہے اس دہی کی جو لسی اندر ہوتی ہے جس طرح سے وہ گردش کرتی ہے نا اس کے لیے لب ہوتا یہ بنا اور وہ گردش کا کھونے کے بعد کیا ہوتا تھا وہ جو اس دہی کے اندر یا دودھ کے اندر چنہا مکھن ہوتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا یہ سارے پروسس کے لیے ابھی دکان میں یہ لگ رہا تھا کیا ہے؟ حالانکہ ان کے ہاں یا وہ اونگلی کا دودھ یا بھیڑوں کا دودھ جنگی نے نہونا کی یا نچوڑنا کی رڑکڑا کی سی, سی لیکن انسان اور کیا لفظ ہے یہ پروسیس سائنس کے انتہا یہ کرتی ہے کہ یہ پروسیس جو ہے وہ مزمل یا پوٹینشیل چیز جو ہے ایکچولا نمور میں اس طرح سے آتی ہے کہ اس میں کچھ گردشیں ہوتی ہیں پہلو بدلتی ہے وہ چیز اور پہلو بدلتے بدلتے اندر جو چیز مذمت ہوتی ہے وہ موجود ہو جاتی ہے ایک لفظ اس کے لیے دونوں کے لیے ایک لفظ اطلاع ہمارے یہاں اطلاع لفظ آزمائش میں ڈالتی ہے اطلاع آزمائش ہوتا ہے ہم آزماتے ہیں بات دوسری طرف نکل جائے گی ایک تو خود خدا کے بھی مطلب کر کہنا کہ ہم آزماتے ہیں اس کو دیکھ کیا کہتا ہے خدا کو یہ پتہ نہیں ہوتا <تصفح> کہ یہ کیا کہے گا اس کا رد عمل کیا ہوگا بھی آنواتا رہتا ہے نہیں ابھی خدا کے بڑے نیک بندے ہیں نیک بندوں کے مصیبتیں آتی ہیں ابھی بات اس کا جواب ان کو نہیں آتا خدا کے نیک بندوں کے مصیبتیں کیوں آتی ہے وہ خدا آجماتا رہتا ہے اپنے نیک بندوں صحیح چیز اس کے معنی ہوتا ہے گردشیں دینا پہلو بدلنا پہلو بدلتے ہیں زندگی میں ہر شخص کی زندگی میں اس کی زندگی میں پہلے ادھرتے پہ رہتے ہیں مختلف گوشے سامنے آتے ہیں یہ چیز ہے جسے ہم گردش کہہ دیتے ہیں ہم طور پہ لیکن وہ کہتا ہے یہ ہے کہ یہ ہوتا اس لیے ہے کہ یہ معلوم ہو کہ جو اس کے اندر ایک پنہا دیوی ہے اس گردش کے اندر آتے ہوئے وہ باہر آ جاتی ہیں واقعی باہر آ جاتی ہیں کبھی کسی پہ کوئی تکلیف نہ پڑی ہو تو کتنے مزمر جوہر اس کے ہوتے ہیں جو غیر نمود نہیں آ جاتے ہیں. اس وقت بے شمار دیے ہیں باہر آتی ہیں. میں کیا کیا چیزیں نہیں باہر آتی ہیں اس کے اندر مغل میں افراد میں دولت کے کیا کیا چیزیں باہر نہیں آتی یہ چیزیں نہ ہو تو پتہ ہی نہ چلے انسان کا خود اس کو اپنے متعلق پتا نہیں چلتا کہ میرے اندر کیا کیا جاؤ رہا ہے کیا ایک لفظ ایسا ہے گردشیں لیتے ہیں پہلو بدلتی ہیں زندگی میں تاکہ اس کے اندر کی جو چیزیں مضمر ہے وہ بارش لفظ ہوتا ہے اس کے لیے نمود ہوتا ہے ماسوس شکل میں اوپر آ جانا نمود میں آ جانا کسی چیز کا یہ ہوتا ہے ایک لفظ میں یہ دونوں چیزیں ہوتی وہاں یہ پرینل کے اندر یہ جو سونا جو ہے ٹھیک ہے سونوں ملتے ہیں پھر ہوتا وہاں کیا ہے کہا کے کہ وہاں گرجش دیتے ہیں بدلتے رہتے ہیں اس کے نمود میں کہا کے جو چیزیں اس کے اندر مجور سے نہ تھی وہ بارش ہو جائیں محسوس ہو جائیں نمود ان کی ہو جائے اور اس کے بعد فجالنا ہو سمیم بسیرا اور اس طرح اس سے ہم سننے دیکھنے والا بنا لیتے ہیں کیا بات عالم احمد عالم خلج یہاں تخلیق کے بعد اجالنا کا لفظ ہے یہ تیسرا لفظ آ گیا امتحان یہ تخلیق سے بھی آگے ایک لفظ ہے لفظہ تخلیق میں تو آگے ہے نا پہلا ایسا ہی لوتڑا ہو اور ریماد بچہ ابتدائی حالت میں اندر ہو تبلیغ کے مرنے میں تو آ گیا اب اس کو گردشیں دینے کے بعد یہ جو اس علم سے واقع غائنہ کا علم ہیں کا جسے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ رحم مادر کے اندر پھر کس طرح سے گردشیں ہوتی ہیں اس لوسڑے کو کس نو مہینے کا کیا کیا پہلو بدلتا ہے وہاں یہ اور اس کے بعد کہا یہ کہ چلنا ہو سمی بسی سننے والا دیکھنے والا بنا دیا اس کو وہ جس کو تخلیق کیا تھا جس شکل میں گردشیں دین گردش دینے کے بعد سننے والا دیکھنے والا بنا دیا بنا لیے اب یہ ہے قرآن یہاں تک تو ایسے نظر آتا ہے کہ سائنس کا ایک فارمولہ ہے تو بیان کیا جانا ہے بالکل سائنس کے تو ساری تھی یہ ٹھیک ہے یہاں تک تو یہ ہے آگے وہ کرپن آ جاتا ہے مکسن آتا ہے پھر سائنسدان جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے یہ آگے لے جاتا ہے کہا یہ اس لیے بتا دیا اس کو سننے والا بھی دی, دیکھنے والا بھی دی کہ انہیں لیکن پورا اس لیے یہ دیکھنے سننے والا بتا دیا کہ اب کس کے سامنے زندگی کے دو راستے ہیں کہا اس لیے یہ کہ بصیرت سے کام لو بصارت سے کام لو سماج سے کام لو ان تینوں سے کام لو کام لینے کے بعد پھر خود اختیار کرو ان میں سے جو راستہ ٹوٹتا ہے یہ جو ہے اختیار و ارادہ بنانا اس کا اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ صاحب و اسماعت اس کے معنی و بسر کے معنی ہوتے ہیں یہ تمام جتنے بھی سینس کی ضرورت ذریعے سے انسان معلومات حاصل کر کے کسی نتیجے میں پہنچتا ہے قرآن اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہوئے ہیں یہاں دو ہی کہنے ہیں وہی اور آتا ہے اجب بھی آتا ہے آدمی دیکھتا ہے سنتا ہے آواز کے ذریعے سے خبریں اس کا پہنچتی ہیں پھر کوئی شہر ہے اندر اس کے جس کو اب تک سائنٹسٹ بھی متعین نہیں کر سکے کہ وہ کیا ہے جو صرف کسی है کے پاس کی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے غلط یا صحیح ثوت حاصل ہوتی ہے تو کیسے استعمال کرنا یہ وہ کیسے والی بات اندر کوئی چیز ہے جو استعمال پہلی چیز اس کے لیے شاید سنات اور صدارت والا ہونا ضروری ہے معلومات اس کو ہونی چاہیے یہ سارا کچھ ہم نے کیا معلومات پر پہنچائیں اس لیے کہ اس کے سامنے دو پاسبلٹی دو ممکنات ہیں یہ خصوصیت انسان کی ہے کہ اس کے سامنے دو راستے دو ممکنات دو پاسبلٹیز رکھی جاتی ہیں کہ ان میں سے ایک تم خود اپنے لیے چن لو اب یہاں سے ذمہ داری شروع ہو گئی ہے حوالات میں یہ بات نہیں ہوتی ان کے سامنے دو راستے دو ممکنات دو راہیں انتخاب کے لیے نہیں ہوتی ان میں انتخاب ہوتا ہی نہیں بار بار جو میں آپ کر چکا ہوں بکری کے لیے یہ انتخاب ہی نہیں ہے کہ وہ گوشت کھائے گی یا گھاس چلے گی سواری نہیں بکری بچائی تو وہی وہ زمان کی ہوتی ہے شیر کو یہ انتخاب کا قوت حاصل نہیں کہ وہ گوشت کھائے گا یا گھاس کھائے گا یا انگور کھائے گا بھوکا مر جائے گا انگوروں کو پوکھے درد رہے ہوں گے اگر روک بھی نہیں کرے گا امتحان نہیں اس کے لیے ہے. مجبور ہے اس راستے پہ چلنے کے لیے فطرت نے پیدا کر دی یا خدا نے پیدا کر دی وہ مجبوراً اسی ایک راستے پہ چلا جاتا ہے اس لیے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا شام ڈستا ہے کہ اس سے مقدمہ نہیں چلایا جاتا اس کو پھانسی نہیں دی جاتی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ ذمہ داری ہوتی ہے جو خود انسان دو راستوں میں سے ایک کو اختیار کرے اسے کو چھوڑ دیا انسان کی اب یہاں تک کم آؤ وہ وقت تھا کہ جب انسان وجود میں تھا ہی نہیں تھا نہیں ہم نے اس کو پیدا کیا خرا کا لفظ ہے ابھی کا لفظ نہیں ہے پیدا کیا نم چاہتے ہیں اس سے پیدا کیا وہ ایک جشنوا جس میں یہ سب مذمت جوہرات جوہر جواہر موجود تھے پھر اس کو بردشیں دی پھر وہ سننے دیکھنے سمجھنے سوچنے والا یوں کہیے یہ بن گیا اور یہ سہارا اس لیے کہ اس کے بعد اس کے سامنے دو راستے ہم نے رکھ دی اور اسے کہا کہ اپنے لیے اب تمہارا جی چاہے تو یہ سی کا اختیار کرو جی چاہے اس سے انکار کر کے غلط راستے کے اوپر چلے گا یہ ہے تخلیق انسانی کے مراحل جو پڑھانے کی رائے اور میں نے کہا ہے نا کہ یہ ساری سائنٹیفک ڈس میں یہاں آنے کے بعد باس کا رخ بدل گیا اور اس سے الگ ہو گئے وہ یہاں ذمہ داری تک نہیں پہنچتے سانس والے وہ صرف اس چیز کو سبھی طور پہ جو چیز ہو رہی ہوتی ہے وہاں تک رہتے ہیں اسے قرآن نے یہاں رکھا کہ یہ سب اس لیے ہم نے کیا کہ اس کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے اپنے انتخاب کا اپنے عمل کا اور یہی ایک چیز ہے کہ جس سے پھر یہ انسان باقی تمام مخلوق سے متنوع ہو جاتا ہے اما شاکرم و اما کپورہ اور پھر اگلی بات یہ کہ جب یہ کپورہ والی بات آتی ہے جس نے صحیح راستہ نظر ہے نا کہ قرآن نے کہا ادائنہ بھی کہا دونوں راستے دکھا دیے ہفتوں میں لگے تو ہم انسان کے اپنے اوپر دکھا دیے صرف دونوں راستے مجبور نہیں انسان کو کیا کہ وہ صحیح راستے پہ ضرور چلے مجبور تو حوالات تک تو پیدا کیا ہوا ہے انسان مجبور نہیں ہے چلا دینا نہیں چلا دینا نبیت میں سدا ہو رہا ہے اور خدم سے کہا گیا کہ تمہارا کام ان کو صرف رات دکھا دینا ہے راستے پر چلا دینا تمہاری ذمہ داری نہیں اگر مجبوراً چلا دینا ہو تو پھر انسان کا اپنا کریڈٹ اس میں کیا رہا تو یہ خوبی کیا ہوئی کوئی یہ بکری کی خوبی نہیں ہے کہ وہ کسی کو کاٹ کے کھاتی نہیں ہے کوئی خوبی نہیں جیسے کام کا یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ دسا کے انسان میں یہ چیز آئی جسے صاحب اختیار و ارادہ بنایا جمع خاص جمع شا کے رہا ہوں اما تو پورا صرف انسان کے لیے ہے. انسان حوالات میں سے کسی کے لیے یہ نہیں آ سکتا کہ اس کا جیتا ہے تو گوشت جیتا ہے تو وہ گاس کا جمع شا کے رہا ہوں گا. اور یہاں سے وہ سارے مسائل حال ہو گئے جو کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے یا نہیں یہ بہتیں ڈری جا رہی ہیں سوچیے قرآن کی موجودگی جی میں بہتوں کی گنجائش ہی کہاں ہے یہ جو ہم چاہتے ہیں احمد اس کے بعد بھگوان شاہ فل جو بات تو صاف ہے ذمہ داری انسان کی ہے اور اس ذمہ داری کے آگے اب دیکھیے کڑی سے کڑی کیسے گنتی کری جاتی ہے اب کپورا والے جو ہے یہ دو راستے آگئے نا صحیح راستہ اختیار کرنے والے صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرنے والے غلط اختیار کرنے والے اِنَّا <وَفَحِيرًا> اب را رہا ہوں صحیح رہے وہ والے نے صحیح راستہ چھوڑا غلط راستہ اختیار کیا ان کے لیے زندگی میں اب یہ چیز جو ہے ہمارے ہاں تو وہ یہی ہے نا کہ اس میں جا کر تو وہاں وہ دوزخ میں تاؤ اور زنجیریں اور آگ اور سارا کچھ سوشیا مشکل جو اختیار کرتا ہے غلط نظام زندگی یہاں قائم کرتے ہیں یہاں جو یہاں غلط راستہ اختیار کرتا ہے غلط نظام زندگی یہاں قائم کرتے ہیں یہاں کیا وہ آلات کے گئے ہوتے ہیں غلط نظام میں کوئی شخص اپنے آپ کو آزاد کہہ سکتا ہے یہ ٹاپ اور تلاسن نہیں ہوتے اس کے قدم قدم کے اوپر بیڑیاں اور ٹاپ اور, اور یہ چیزیں نہیں ہوتی کیا وہ آگ نہیں بڑک رہی ہوتی جس کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ نام طلبہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ جو دلوں کو گھیر لیتی ہے کیا اس دنیا کے اندر غلط نظام معصومیت کی زندگی خرانے کی زندگی مزاجی کی زندگی کیا یہ تو سلاسل اور آگ کے شونے نہیں ہیں انسانوں کی معصومیت میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ روز میں تاخیر سلاسل نہیں ہے ان کے یہاں ایک و سلاسل کے جو ہے تو جو نظر آ جاتے ہیں یہ ہٹکریاں وغیرہ جن کو کہتے ہیں تو بات ہی پوچھا یہ چیز کہ وہ ساق و سلاسل، سلاسل یہ ڈورے کی نہیں ہوتی پوچھو نہیں کہ وہ ان کو توڑا بھی جا سکتا ہے کئی دفعہ بجرم حوالاتوں سے بھاگ جاتے ہیں یہ جو انسان کے خود پیدا کردہ تو سلاسل ہوتی ہے جن میں یہ جب جکڑے ہوئے ہوتا ہے ان کو تو یہ تو توڑ بھی نہیں سکتا ایسی یہ آگ ہے کہ لگائے نہ لگے اور بجائے نہ منے نساجی اور معقومی تحاد اور ثقافت کس طرح سے غلط نظام کی کفر کی زندگی اب ہمارے ہاں تو میں نے گاڑی دوسری پٹری میں پڑی ہے وہ قرآن کی تمام اصطلاحات کے مخلومی بدل گئے اور کفر کے معنی کافر کے معنی ہندو ہو گیا یعنی وہ نہیں کہ جو صحیح نظام زندگی کی جگہ غلط اور باطل نظام زندگی کے متحد زندگی بس نظام کے ماتے زندگی بسر کرے اسے کافر کہا جاتا ہے نہ کافر تو ہندو ہو گیا نا تو ہم تو الحمد للہ مومنٹ جی یہاں کر تو الحمد للہ مومن آئے قرآن تو رکھا صرف یاسین سنانے کے لیے کیا یاسین جلدی بہت نہ آتی ہو یہ سناؤ جلدی موت آ جائے جی اور قرآن یہ کہتا کہ ہم نے یہ بھیجا ان کے لیے من کہنا ہے زندہ انسان جو ہے ان کے لیے یہ زندگی دینے والا ہے اور ہمارے یہاں اس کا استعمال ہوتا ہے موت لانے کے لیے ٹھیک ہے قرآن کی طرف آتے اگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں تو قرآن میں یہ ملتا یہ ان کو مخاطب کیا ہوا ہے اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں باللہ ایمان بھاؤ انہیں کہا گیا ہے کہ ایمانے تو پھر کیا ہوگا تو قرض کی زندگی جو ہے باطل کے نظام کے تابع زندگی بسر کرنا غیر خداوندی نظام کے تابع انسانوں کی معقومی اور موقعی میں زندگی بسر کرنا اس سے تاؤ اور اس سے صحیح پیدا ہوتی ہے نبی تم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت کا مقصد قرآن نے یہ بتایا تھا سورہ راس میں ہے کہ یہ اس لیے آیا ہے کہ کی خانت تاکہ انسانوں نے اپنے اوپر جو اپنے, اپنے انسانوں نے جن ہٹکڑیوں میں اپنے آپ کو جٹے رکھا ہے جو بڑی بڑی پریشانی سرے خود سروں پہ اٹھا یہ رسول اس لیے آتا ہے کہ جو نتوں کو توڑ دے گا یہ کون سلوں کو اتار کے پھینک دے گا یہ کون سی ہسکڑی ہیں اور کون سی فریش ہیں توڑ کے پھینک اس کے اندر نہ انسان کی حکومت رہی نہ سرمایہ داری کی مساضی رہی نہ مذہبی پیش کی کیا کیا نہ کہ یہ تھی وہ کمپل قداقت جو حضور نے پھینک دیا کہا ہے کپور کے لیے کاخر کے معنی میں نے کیا کہ ہم نے تو خود مانے کی اگلی آئٹ پڑھ دیکھا تو بات سمجھ میں آ جاتی اس کے مقابلے میں کہا من یشراثر یہ تو تھے مقابل میں قرآن اس کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ کون سا ہے جو ہم نے یہ کہا یہ کافر کے معنی یہ کوئی ہندو ہی جو تم کرتے ہو اس کے مقابلے میں کہا ہے اگر یہ لفظ تو بھائی حال ہی استعمال ہوتا ہے آزاد کے معنوں میں یہ لفظ آتا ہے اس کے بعد یہ آزاد کون وہ زندگی ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا معصوم نہیں ہوتا ایک خلا خدا سے اقسام کی غلامی اس کو اگر غلامی کہیں وہ تو اودیت ہے ایک اس کی معصوم اور ساری دنیا سے الگ یہ ایک شہید ہے جسے تر گران سمجھتا ہے ہزار شہیدوں سے دیتا ہے آدمی کو نگار اسے ایک دروازے پہ جھکنے والا پوچھو نہیں کہ وہ ابرار کی کس قدمی ہوتا ہے کیا نبزان یہ چیزیں ہیں جس طرح قرآن سمجھ نہیں آتا ہے پہلے یہ کافر کے لیے کہا ہے نا کہ یہ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں وہ ابرار کا نبز آیا ہے اغان اور سلاسل والے جو ہیں وہ ابرار نہیں ہو سکتے ابرار میں تو وہی ہوں گے کہ جنہیں کسی قسم کی اکڑیاں بیڑیاں سواف اور, بیڑی اور سلاسل نہ پڑے ہوئے صحیح آزادی وہی آزادی یہ نہیں ہے کہ اس وقت کڑی نہ ہو سکتا ہے کہ تبھی طور پر کسی وقت کسی مدد جم کی کسی جرم کی وجہ سے کسی کی تعداد کی وجہ سے یوں افغیریاں دیتا نہیں افغیریاں ہوتا ہے البتر اس کا آزار ہے یہ پورا کا معصوم ہے ساری دنیا سے وہ مسکانہ ہار گزر جاتا ہے کسی کا معصوم نہیں ہوتا جس ایک سے جو والا ہر چوکھٹ سے سر فراری سے گزر جاتا ہے دنیا کے اندر لیکن میں کیا اس کو روم باتیں رہیں گے اب تو دیکھنے کو آنکھیں طرف جو کسی ایسے ادر کو کسی ایسے درخ کو جو ادرار کی شخص کے اندر ہو جو یہ اتار کے الا اللہ میں زندہ شہادت ہوں اس کی کہ یہاں کوئی شاد اقتدار نہیں ہے تو باتیں یہ شہادت دینے والا کیسا نظام رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے قائم کیا کھڑے ہو کے دنیا کو پکار کے شہادت دے رہا ہے شہادت دے رہا ہے شہادت تو وہی دے گا نا کہ جو ہے اس کا خود رشنا ہوگا تو اتنا لگ رہا ہے یشرا گون ماسن فونا مزاج کا پورا اب آپ اس کو جنت کی بندگی کی باتیں کہہ لیجیے اب اس کی تفصیلات آ رہی ہیں مثال کے طور پر تو یاد رکھیں رکھو مسل اللہ قرآن نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی یہ چیزیں آئیں ان کے علم. یہ جو لوگی مانے کہتے ہیں نا ڈکشنری میننگ یہ نہ جی لیے گا مثال کے طور پر ہم یہ دھیان کیا ہے لیکن اس مثال میں تو حقائق کو چینا ہے ایک پیالہ مل رہا ہے پینے کے لیے اب یہاں ہے مزاج باب کا پورا اور چار ہی آئتوں کے بعد ہے مزاج جو ہے زنجبیر کپور اور زنجبیر دونوں لہٰذے تو ہمارے یہاں کی سب کی اصطلاح ہیں کپور تو آپ کو پتا ہی ہے آپ نہیں پتا ہوگا پہلے بھی ہمارے یہاں پتا نہیں ہوتا تھا کیا ہوتا تھا مردے کے کپور میں یہ وہ چڑکتے تھے کپور سب کی ایک دوائی ہے کہ جہاں کسی کی حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے اس کو ایک دال پہ لانے کے لیے کچھ پہنچانا ہو تو کافور دیتے ہیں زنجبیل حضرت کو کہتے ہیں میں اگر کسی کی حرارت کم ہو جائے اس کو ابھار کر ایک دال پہ لانا ہو تو اس وقت اس کو زنجبین دیتے ہیں حضرت دیتے ہیں جنت کے اس پیارے کے اندر جس میں حرارت کی کمی رہ گئی ہے اس میں زنجبیل لگائی جاتی ہے تاکہ یہ حرارت بڑھ جائے اس کی اور اعتدال پہ, پہ پہنچ جائے اور جس میں شدت ہوتی ہے حرارت کی اس میں کاپور ملا دیا جاتا ہے تاکہ گرنر میں آ جائے اور اعتدال پہ آ جائے کیا بات ہے روعیتوں کے اندر جو گیا ہے اتنے سی ٹی وی ہے انسان کے اخلاق کا مدار اس سے ہے کہ جب زیادہ شدت ہو زیادہ اختیار ہونے کی حادثت بڑھنے کی کوئی چیز ہو تو کوئی شہود اسے روک دے وہاں عظام خدا بھی اس کو روک کے پیچھے لے جاتی ہیں یہ نظام کا ہے اور جہاں کسی طرح سے ظلم و استقبال اور ان چیزوں سے حرارت اور قوت جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو وہ جو نظام ہے جنتی سو کی زندگی جو ہے اس میں پھر جسے کیا ادرا جائے اس میں اس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے کہ جس سے حرارت بڑھے قوت جانا ہو لیکن اعتدال سے دونوں کو جا کے چھوڑا جاتا ہے یہ ہوئی جنتی زندگی کی ایک خوش نہ کمزوری اور نہ حد سے بڑی ہوئی شدت کے ساتھ قوت دونوں کو اعتدال میں لائے یہ دونوں چیزیں اپنی ہاتھ سے بڑی ہوئی ہوں بڑی خطرناک ہوتی اگر دیوار رضیر تعالیٰوں سے ایک شخص کو گورنر میں کر دیا تھا تو اس نے پوچھا تھا مجھے کوئی اصولی ہدایت دیجئے کہ میں اپنے ہاں جو لوگ مقرر کروں اپائنٹ کروں انہیں کیا خصوصیات ہونی چاہیے آپ نے کہا کہ وہ لمبی چوڑی جس کا میں تمہیں دے دی تک کر لوں خود وہاں کرو میں تمہیں حصول بتاتا ہوں کمزور دی عانت دار اور قوت بد دانت ان دور سے بچنا باقی جس کو جیتا ہے باندھ کرنے میں کیا بات ہے کیا باتیں یہ سب کر دیا ابھی دی حقیقت کمزور دیانت دار کتنا نقصان پہنچتا ہے سب سے اور دوسری طرف قوت والا بدار یہ ہیں دونوں چیزیں کمزوری اور قوت ان کو اعتدال کے اوپر رکھنے کا نام ہے ایمان کی شرط اسے یہ جنتی زندگی کہتے ہیں ذرا ذرا تو وہ گرمی شروع ہو تو فوراً وہ کنٹرول میں لے آئے اس کو ہر ایک سال ذرا وہ کمی واقع ہونی ہو تو فوراً اس کے اوپر بڑھا کے یہ بھی نہ ہو کہ جس کا جیتا ہے تو مسا مار کے چین کے لے جاتے یہاں کم قاسن آنا مزاج یہ کافی اور آگے بات ہے نہیں یشراب و بےحا عباد اللہ یہ سب رونا تبدیری تب یہ قرآن زیرہ نے من میری تو دعائی ہے نا کہ اللہ آپ کے بھی نصیب یہ چیز کرے کہ آپ اس طرح سے سمجھیے خود قرآن کو اور یہ جو پیالہ ہے اس کا خود لذت اندوز ہوگی جی؟ لذت اندوز نہیں ہو بلکہ وہ تو لفظی اور ہے یہ گوتے ہی بادہ نہ دانی باپ داد تانا تشی بڑی عجیب چیز ہے کسی سے چیریے کے ساتھ یہ جو نشہ ہوتا ہے شراب کا یہ کیسا ہوتا ہے وہ کہتا یہ کیسا نہیں سمجھایا جا سکتا یہ تو وہی جانتا ہے جو پیتا ہے کہا کہ یہ وہ شراب ہے پینے کی شراب کے معنی عربی زبان میں ہر پینے کی چیز ہوئی ہوتی ہے یہ تو ہمارے یہاں جو شراب کا دس اس مہین کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ عجیب بات ہے یعنی ہر پینے کی چیز کے لیے ہمارے یہاں شراب نہیں ہوتا وہ شراب مختص ہو گئی ہے عربی زبان میں یہ بات نہیں ہے وہاں یہ چیز آفر جسے آپ کہتے ہیں یہ ہر پینے کی چیز کو کہتے ہیں کہا کہ یہ جو پینے کی چیز ہم نے بتائی ہے یہ ایک چشمے سے حاصل ہوتی ہے وہ چشمہ کیا ہوتا ہے کہاں سے آتا ہے ساڑھ کے یہ اہل جنت وہ اپنے اندر سے اس چشمے کو نکالتے ہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ وہاں واقعی کو پہاڑی ہے اور پہاڑی سے چشمہ نکلتا ہے اور چشمے سے پیالہ بھرا جاتا ہے یہ خطرو لگو تقزیرہ اپنے اندر سے ان لاکھ کٹانوں کو پھاڑ کے یہ نکالتے ہیں چشمہ یہ وہ چشمہ ہے جس پہ جس چیز اب اس میں اگر کمزوری ہوتی ہے تو جاتا ہے اگر اس میں شدت ہوتی ہے اس کو دیا جاتا ہے نکالتے ہیں اپنے اندر سے کس طرح سے نکلتا ہے آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی جہاں جہاں یہ چیزیں جہاں بھی قرآن نے یہ بات کہی تھی کہ ہوگا آگے کیا بات آئی تو یہ ہوگا اس طرح سے کہ بھوکوں کی روٹی کا انتظام سن کرو اس کے لیے جنت جنت سے نکلنے والا چشمہ چشمے سے حاصل ہونے والا وہ نشہ یوں نہ دن نظرے وا یا خواب یا ن شرم ہو سیرا کیا بات کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو کچھ ذمہ داریاں لے رکھی ہیں اپنے اوپر یہ نظر ہے نظر نہیں ہم آ سکتا شاید میں غلط کر دیا دن نظر نظر جمع ہوتا ہے جو کچھ انہوں نے اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہوتا ہے جو ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہو رہی ہوتی ہے جو ذمےداری اصل میں تو جو ذمے داری انہوں نے خود عائد کر دی ہوتی ہے قرآن زبردستی تو کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالتا نہیں ہے مومن تو یہ ذمہ داریاں خود اپنے اوپر ڈالتے ہیں جو ذمہ داری اب یہ نظر کا دفل جو ہے ہمارے ہاں تو نظر مانتے ہیں نا منت مانتے ہیں اور ساتھ اس کی نظر ہوتی ہے یہ ہوتا یہ ہے کہ کسی آنے والے خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے جو تدابیر اختیار کی جاتی ہیں انہیں نظر یا نظور کہتے ہیں سورج اور ہی ہر ندی جو ہوتا ہے نظیر جسے کہتے ہیں وہ یہی سے ہے وہ آنے والے خطرات سے آگاہ کرتا ہے انسانوں کو یہ لوگ پورا کرتے ہیں نظر جو بھی ذمہ داری یہ اٹھا لیتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں اس احساس سے پورا کرتے ہیں جو کام بھی انسان کرتا ہے اس کے لیے ایک احساس ہوتا ہے موسم ہوتا ہے جو پورا کرتے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا گیا تو لفظ عظیزا نا من اور پورا معاشرہ جتنا ہمارا ہی نہیں آج تو ساری دنیا کا سارا معاشرہ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ پھر شار ایک لفظ ہے جس قسم کا بھی کوئی ایول کوئی برائی کوئی تکلیف دے چیز جتنی بھی ہے وہ سب اس لفظ کے اندر آ جاتے ہیں اصل میں تو یہ وہ چنگاری ہوتی ہے نا شرن ہوتا ہے نا جو پھونک رہ رکھ ہر چیز کو استعمال ہوتا ہے ہر قسم کی برائی شرر تھونک کے رکھ دینے والی چیز ٹھیک ہے میں نے کچھ کیا ہے وہ شہر مجھ تک ہی رہے گا دوسرے نے کیا ہے وہ شہر اس کا رہے گا اگر کوڑے کا کوڑا معاشرہ اس قسم کا ہو جائے تو پھر جیسے آج کہتے ہیں کہ صاحب آج تو کوئی شخص رشوت سے بد نہیں سکتا لیتا نہیں ہے تو دینی پڑتی ہی نہیں سکتا کیا یہ قرآن لفظ کہا کہ وہ ڈرتے اس میں ہیں کہ کہیں ایسا نظام اور معاشرہ نہ پیدا ہو جائے جہاں شہر اڑ کے نہ لگے یعنی یہ خود نہ شہر تک جائے کن تک, تک, تک جائے وہ شولہ تک جائے اس آگ تک جائے وہ اڑ کے آ لگے اس کو بچے کیسے بڑھ سکتا وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ جو ذمے داری اپنے اوپر لے رکھی ہے اس کو پورا نہ کیا تو ایک ایسا معاشرہ کائم ہو جائے گا جس میں پھر یہ, یہ جو شرر ہے پھر اب شرر ہو گیا جب ہمارے یہاں ہم بھی ہے وہ چنگاریاں جوڑا کرتی ہیں پھر برائی کی چنگاریاں جوڑا کرتی ہیں پھر وہ اردو لگا کرتی ہیں پھر کوئی نہیں بچ سکتا ہم اس لیے ان چیزوں کو پورا کرتے ہیں کہ وہ معاشرہ میں کہیں کام ہو جائے جس میں ہم باکی نہ اندازہ لگائیے اڑ کے لگنے والا شرط جو ہے ایسا نہ کہیں ہو جائے غور کمایا آپ نے کہ یہ جو ہوا اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہے جسے کہا تھا کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ کہیں ہو جائے یہ خوف ہے ایسا خوف نہیں ہے یہ بتا کرانا ہے کہ کہیں اس قسم کا معاشرہ نہ قائم ہو جائے کہ جہاں پھر وہ شرط نسخہ نہیں ہو جائے اڑ کے لگنے لگ جائے گئے تو کیا کرتے ہیں اس کے لیے کہ ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے ضروری بات آ گئی یو کہانا ادا ہوگئی مسکی منگا یتیم انتظام ایسا کرتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی شرف لوٹا نہ توڑے انتظام ایسا کرتے ہیں وہ جو محنت کرنے کے قابل آدمی ہیں وہ تو محنت کر کے کما لیتا ہے یہ ہے ادا ہوگئے بڑی کشش ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ میرے پاس رہے میری روٹی میرے پاس رہے دوسرے کے پاس نہ جائے اس میں بڑی کشش ہوتی ہے اس کشش کے باوجود یہ ہے نا وہ مسل مسئلہ اس کی دولت کی بڑی کوشش ہوتی ہے ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے دو روٹیوں کے اندر یہ بڑے بڑے جتنے بھی خزانے دبائے بیٹھے ہوئی وہ تو غریبوں کی طرح دو روٹیاں بھی نہیں کھا سکتے ان کی تو کبھی ادیا ہوتی ضرورت نہیں آتی ہے اس سے آگے جو ہوتی ہے حالت ہوتی ہے جس کی انتہائی نہیں ہوتی اگر جوڑ تو لوگ دولت قبرتا نہیں جوڑتی اتنی کشش ہوتی ہے اس دولت کے اندر کہتے اس دولت کی اتنی کشش کے باوجود جب آپ کی ضرورت پوری کر کے تو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ کس کس کی ضرورت رکی ہوئی ہے ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں یہ تھا وہ جو کرتے ہیں جس سے وہ ماچرا نہیں قائم ہوتا جس میں شر پھر اڑ کے لگتا ہے معاشرہ ایسا ہو جائے کہ جس میں ضرورتیں پوری لوں کسی کی اور پھر اگلی بات یہ ہو کہ جائز طریقے سے تو ہی نہ پوری ضرورتیں تو پھر یہ ماچرا ایسا ہوگا نا جس میں شر ایسا عام ہو جائے گا کہ اڑ کے لگے گا پھر بچے اس خیال سے کہیں کہ ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے وہ کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں وہ کام کا انتظام کرتے ہیں روٹی کا انتظام کرتے ہیں اور ہر یتیم الفاظ تو آ چکے ہوئے ہیں سب جو بھی اپنی محنت سے موجود ہے جس کی محنت بھی اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی ان سب کی روٹی کا انتظام کرتے ہیں کس طرح سے انتظام کرتے ہیں ایک انتظام تو وہ ہوتا ہے نا کسی مصیبت کے وقت کسی کے اوپر کچھ احسان کیا اور پھر ساری عمر کے لیے وہ بے دام کو نام بنا لیا اس کو دیکھیے صاحب کو توتا چشم کیری کا کسان نہ پراموش اس وقت آیا تھا سوتا ہوا تھا بچے ڈھوٹے مارتے ہیں جی خدا کے باہر سے دیجیے کچھ دیا ہے سب کچھ کیا آج کہتا ہے آپ کو بھی دوں گا اس کو دوں گا یہ ہے ایک ضرورت یہ جو نظام ہوتا ہے جس میں شاہر ہوتا ہے اس میں تو اگر کوئی کسی کی ضرورت پوری بھی کرتا ہے تو اس کا ہے یہ ضرورت پوری کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے ان کو کہا شکوا یہ ضرورتیں ان کی پوری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ دینا ایک قبرہ ہم تو شکریہ کے رتمندی نہیں اللہ اللہ مال و دولت کی اتنی کشش دوسرے کو دے رہے ہیں اور یہ کیفیت یہ ہے کہ ان سے شکریت تک پہ بھی متمنی لگی ہے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی وہ جنتی شراب پیتا ہے جو کی شراب آپ کہتے ہیں یہ کیفیت پیدا ہو تو جنتی یہ معاشرہ شامل ہوتا ہے یہاں پہ اتنی سی بات یہ ہے کہ ہم شکریہ کے بھی اس نہیں ہیں دوسری ذرا تو یہ ہے کہ وہ جو سرونا آدھا انخوش ہے وہ لاؤ پانا دیں ان شاء وہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دوسری کی ضرورت پر زیادہ ہے اپنی سے تو اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں دینے والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو سویا جو ہے دو مینٹ وہ کہتے یہ ہے اِن نساس میں گئی کر دینا چاہیے آئندہ ہم دیں گے یہی بات ہے دیتے ہیں تو اس طرح سے دبد ہندا کوئی معلضہ نہیں شکریہ تک بھی نہیں متمنظ ہوتے کیا بات ہے اس مارک کی جس میں یہ کیفیت ہو کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے تو ڈھونڈ ڈھونڈ ان کو دیکھ جن کی ضرورت رکی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ کہے کہ ہم شکریہ تک بھی رکمل نہیں ہی ہے ہم سورہ سوراحر سی آئے اور سواگت ہے آئندہ لیں گے سڑک بنا ہوا تھا اللہ ملنا